الحمد للہ رب العبین و سلاۃ وسلم علیہ سید المبیا ابلم السلین باد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت کی تو ایک آدمی اس کے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر کیا ہے من باطر الحق و عام تمناس لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اگر کوئی آدمی اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے اور اس کا مقصد اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ ثابت کرنا نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں باج ہی بڑا اس نے پہناوا پہنا ہے بڑا لباس ہے بڑے کپڑے نیت اگر یہ ہو اور لوگوں کو وہ حقیر سمجھے تو اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ اس کا عمل غلط ہوگا وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو انعام دیتے ہیں نعمت دیتے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں کہ اے یورا اثر و نعمت علیہ کہ اللہ کی نعمت کا اثر اس پہ نظر آئے اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنی جان پر وہ استعمال کرے اچھا کھائے اچھا پیئے اچھا پہنے اچھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں حتی المقدور اعلیٰ ترین چیز کو منتخب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سواریاں رکھی ہوئی تھیں اور ان میں سے کوئی سواری بھی لاغر اور مریل نہیں تھی اپنے دور کی اعلیٰ ترین سواریاں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک تھی کھانا تھا وہ اپنے دور کا اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین کھانا تھا سو بکریاں رکھی ہوئی تھیں اور جب ان میں سے کوئی بکری بچا دیتی تو بڑی بکری کو ذوا کر کے اس کو گوشت کھاتے ہیں تاکہ تعداد زیادہ نہ کھڑ جائے خوراک بھی اچھی کھجوریں بہترین خوراک گھی اس وقت ڈالنا تو ہوتا نہیں تھا دیسی گھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیرا کستی کا گوشت سب سے زیادہ پسند خوراک بھی اچھی لباس بھی بہت عمدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص لباس بنایا بنوایا ہوا تھا جمعے کے دن وہ خاص کر پہنتے تھے اور جب کسی وفد سے ملاقات کرنا ہوتی تب وہ لباس پہنتے تھے عمدہ اعلی لباس تھا اس کے کفوں پر اس کے گریبان پر اور اس کے پانچوں پر ریشم لگا ہوا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین اور بہترین چیز کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو اس نعمت کا اثر بندے پر نظر آنا چاہیے ایک آدمی آیا بڑا پرا کندہ حال میں پوچھا اللہ نے تجھے مال نہیں دیا کہتا بڑا مال دیا ہے اونٹ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں غلام بھی ہیں کہا تیری حالت اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو وہ تجھ پہ نظر آنا چاہیے اللہ کی نعمت کا اثر بندے پہ نظر آئے یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے لیکن اگر نیت بندے کی خراب ہو گئی تکبر آ گیا کبر آ گیا دوسرے کو نیچا دکھانا آ گیا تو پھر یہی عمل اس کے لیے نقصان دے اور گناہ کا باعث بن جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے